حضرت سیدنا محمد بن سعید رحمتہ اللہ تعالی علیہ ان کا معمول تھا کہ سونے سے پہلے ایک تعداد میں جنہوں نے مقرر کی ہوئی تھی درود شری پڑا کرتے تھے فرماتے ہیں ایک بار جب محبوب رب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے پڑھتے رات کو سویا تو میری قسمت جاگ گئی مچھے میٹھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جن پر میں درود و سلام پڑا کرتا تھا وہی مدینے والے مصطفیٰ میرے خواب میں تشریف لے آئے فرمایا اپنا وہ منہ جس سے تم مجھ پر درود پڑھتے ہو میرے قریب کرو تاکہ میں اسے چوموں فرماتے ہیں مجھے بڑی شرم آئی میں اپنا منہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دہن اقدس یعنی مبارک منہ کے قریب کیسے کروں میں نے اپنا رخسار یعنی گال سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کر دیا اور رحمت عالم نور مجسم سراپا جود و کرم محبوب رب اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نہایت شفقت کے ساتھ اس پر بوسہ دیا یعنی چوما یہ بزرگ حضرت محمد بن سعید رسمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں جاگا تو سارا گھر مشک کی خوشبو سے مہک رہا تھا اور میرا رخسار آٹھ دن تک ایٹ ڈیز تک خوشبو سے مہکا ہی رہا سہان اللہ یہ شریف فضیلت میں نے آپ کو رسالہ پر اسرار خزانہ جو کہ میرے شیخ طریقت کا رسالہ ہے اس سے عرض کی اور اس رسالے کو پڑھنے والے کے لیے امیر اللہ نے دعا دی ہے سنیے اللہ کے ولی کی دعا آپ فرماتے ہیں یا رب کریم جو رسالہ پر اسرار خزانہ ڈبل بارہ صفحات سولہ بارہ سترہ آج ہفتہ آئے آنے والے ہفتے تک پورا پڑھ لے اس کا حافظہ مضبوط فرما آمین بجا نبی المین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حافظے کی مضبوطی کے لیے دعا دیا میرے علیہ سنت نے ان کے لیے جو یہ رسالہ پڑھے اور اس رسالے کے اندر جہنم کی خوفناک عذابات کا بیان ہے جہنم کی غذا کے بارے میں اور بہت کچھ ہے اللہ کرے یہ رسالہ ہم لینے میں پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں ماہ ربیع الاول شریف اپنی بہاریں لٹا رہا ہے اوساف مصطفیٰ ہم اس سلسلے میں سنتے ہیں میرے علیہ سلاط السلام کی مبارک آنکھیں ان کا بھی قرآن میں ذکر ہے ما ذاغل بف نجم آیت نمبر سترہ آنکھ نہ کسی طرف پھری نہ حد سے بڑھی حضرت مصالح سلاۃ السلام نے رب تبارک و تعالیٰ کا دیدار نہیں کیا تھا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجلی فرمائی تھی اور پہاڑ توہے تور سرما ہو گیا اور حضرت مصالحی سلاط و السلام بے ہوش ہو گئے اور اعلیٰ حضرت جبھی ہی فرماتے ہیں کس کو دیکھا یہ موسا سے پوچھے کوئی آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام میرے اکالی سلات السلام نے جب ربتبارہ کا وتحلہ کو دیکھا تو دائیں بائیں توجہ نہیں فرمائی مقصود کی دیدار میں آنکھ نہیں پھیری الحمد تو ہمارے اکالی سلاط السلام کی طاقت حضرت مثال سلاط اسلام کی طاقت سے زیادہ ہے اور الا حضرت نے ہمارے اکالصلاۃ اسلام کی جو نگاہ ہے نبوت اس کا عالم کیا ہے اس کو یوں نظم کیا شش جی ہت سم تم دو ون نج میں ہے آپ کی نئی کی میرے آقا شش جہت چھ سمتیں مشرق مغرب شمال جنوب چار ہیں نا اوپر نیچے چھ ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے چھ سمتے آپ کے مقابل ہیں آپ کے سامنے ہیں شب و روز ایک ہی حال ہمیں دن کو نظر آتا ہے رات کو نظر نہیں آتا میرے آقا علیہ تو سلام کو دن میں بھی نظر آتا ہے رات میں بھی نظر آتا ہے اللہ کی عطا سے ہم سامنے دیکھتے ہیں پیچھے نظر نہیں آتا اور میرے آقا علیہ تو سلام ایٹ ٹائم ایک ہی وقت میں سامنے بھی دیکھتے ہیں پیچھے بھی دیکھتے ہیں دائیں بھی دیکھتے ہیں بائیں بھی دیکھتے ہیں اوپر بھی دیکھتے ہیں نیچے بھی دیکھتے ہیں کیا شان ہے ہمارے اکالی سلاد اسلام کی دھوم ون نجم میں سورہ نجم میں دھوم ہے آپ کی بنائی کی ما بس اور وما تغ آنکھ نہ کسی طرف پھری نہ حد سے بڑی ہمارے اکال سلاۃ اسلام کے آزا مبارکہ کا قرآن پاک میں ذکر ہے کیا شان ہے سبحان اللہ قد نرا تقلب سورہ باقرہ ہم دیکھ رہے ہیں بار بار تمہارا آسمان کی طرف منہ کرنا سبحان اللہ ہمارے اکالی سلاۃ السلام جب مدینے پاک تشریف لائے تو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہمارے اکالی سلاط اسلام نے اللہ تبارک وا تعالی کے حکم کی پیروی کی اور بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھنا شروع کر دیں مگر مبارک دل میں یہ تھا خواہش یہ تھی کہ خانہ کعبہ کو مسلمانوں کا قبلہ بنایا جائے وجہ یہ نہیں تھی کہ بیت المقدس کو قبلہ بنانا حضور کو پسند نہیں تھا بلکہ وجہ یہ تھی کہ خانہ کعبہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علا نبی ناول ہی سلاط السلام کا قبلہ تھا اور ایک وجہ یہ بھی تھی کہ جب میرے اکالی سلاط السلام اور آپ کے صحابہ کرام بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تو یہودی فخر کرتے تھے غرور کرتے تھے اور کہتے تھے مسلمان ہمارے دین کی مخالفت کرتے ہیں نماز ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے پڑھتے ہیں تو ایک دن حالت نماز میں ہمارے آقا دو عالم کے داتا میٹھے میٹھے نبی آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس امید میں بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے کہ قبلے کی تبدیلی کا حکم آ جائے تو حالت نماز میں یہ آیت نازل ہوئی خود نلوج فلن کامل تلو فول مسجد <الْحَرَام> ہم دیکھ رہے ہیں بار بار تمہارا آسمان کی طرف منہ کرنا ضرور ہم تمہیں پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جس میں تمہاری خوشی ہے ابھی اپنا منہ پھیر دو مسجد حرام کی طرف اس قبلے کی تبدیلی کو کیا کہتے ہیں تحویلے قبلہ یہودیوں کو بڑی تکلیف پہنچی کیونکہ یہودی بڑے خوش تھے اور فخر سے کہتے تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے قبلے کی طرف رک کر کے عبادت کرتے ہیں اب جب قبلہ تبدیل ہوا تو یہودی ناراض ہوئے تانا دینے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر بات میں ہماری مخالفت کرتے ہیں تو محض ہماری مخالفت میں قبلہ تبدیل کیا گیا ہے اور منافقین کا گروہ بھی نقطہ چینی کرنے لگا تو ان کی زبانیں بند کرنے کے لیے ان کے منہ کو بند کرنے کے لئے اللہ تبارک و تعالی نے آئے نازل فرمائے سحان اللہ تو میرے اکالی فلاط اسلام نماز ظہر پڑھا رہے تھے حالت نماز میں وہی آئی اور آپ نے بیت المقدس سے مڑ کر خانہ کعبہ کی طرف مبارک چہرہ کیا مقتدیوں نے بھی پیروی کی اور جہاں یہ واقعہ پیش آیا اسے کہتے ہیں مجلس مسجد قبل تعین سبحان اللہ شہر مدینہ سے دو کلومیٹر شمال مغرب کی جانب واقع اس آیت میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کو اللہ کی رضا قرار دیا گیا حضور انور کے حسین چہرے انور کے حسین انداز کو قرآن نے بیان کیا کہ ہم دیکھ رہے ہیں بار بار آپ کا آسمان کی طرف دیکھنا سبحان اللہ اور اللہ تعالی نے اپنے محبوب کی خوشی کے لیے آپ جس قبلے کی جانب چاہتے تھے اس قبلے کا حکم فرما دیا تو اللہ تبارک و تعالی کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا بہت پسند ہے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی رضا کو پورا فرماتا امام فخر الدین رازی بہت بڑے مفسر قرآن فرماتے ہیں بے شک اللہ تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے قبلہ تبدیل کرا تبدیل فرمایا اور اس سائٹ میں یوں نہیں فرمایا ہم تمہیں اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس میں میری رضا ہے بلکہ یوں فرمایا فلن ولی جنت کبل تو ضرور ہم تمہیں پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جس میں تمہاری خوشی ہے سبحان اللہ گویا شاد فرمایا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہر کوئی میری رضا کا طلب گار ہے اور میں دونوں جہاں میں تیری رضا چاہتا ہوں سبحان اللہ اعلی حضرت فرماتے ہیں بلا شبہ حضور اقدر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کی مرضی کے تابے ہیں بلا شبہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم بلا شبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات اللہ تعالی کے حکم کے خلاف حکم کے خلاف نہیں فرماتے اور بلا شبہ اللہ تعالی حضور کی رضا چاہتا ہے اللہ اکبر اور اب قیامت تک کے لیے وہی قبلہ مقرر کر دیا گیا جو اکالی سلاط و اسلام نے پسند فرمایا ہمارے نبی نے پسند فرمایا سبحان اللہ اللہ تعالی کی طرف سے اپنے حبیب کی رضا جوئی اور جو انکار کرے گا وہ قرآن کا انکار کرے گا تو پھر وہ دین اسلام سے نکل جائے گا ہمارے امی جان نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ علنہ فرماتی ہیں بخاری شریف حدیث نمبر چار ہزار سات سو اٹھاسی ما ارا رب کا اللہ ہوا کا میں حضور صلی اللہ علیہ ولی وسلم کے رب از وجل کو دیکھتی ہوں کہ وہ حضور کی خواہش پوری کرنے میں جلدی فرماتا ہے سبحان اللہ فتح و رضوی شری میں اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں حدیث روزے محشر میں رب از وجل اولین و آخرین کو جمع کر کے حضور اقضر صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائے گا کلو الم یا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ سب میری رضا چاہتے ہیں جو میدان محشر میں جمع ہیں سب میری رضا چاہتے ہیں اولین و آخرین انبیاء اولیاء حفاظ شہید سقی جتنے بھی لوگ ہیں ساری امتیں سارے ملائکہ سارے جنات سب میری رضا چاہتے ہیں اور اے محبوب میں تمہاری رضا چاہتا ہوں سبحان اللہ خدا کی رضا چاہتے دو عالم حدیثیں پڑھیں حدیث قدسی پڑھیں اللہ حضرت کے ناتیہ شار یاد آنا شروع ہو جاتے ہیں اللہ حضرت کی شاعری ایسی ہے خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا کی رضا چاہتے ہیں دعالم خدا شاہ نے ہمارے آقا سلاد و اسلام کی آپ کی رضا کے لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر پچاس نمازوں کی جگہ پانچ نمازیں فرض کر دی کیا شاہ نے ہمارے آقا سلاط و سلام کی آپ کی خوشی کے لیے آپ کی رضا کے لیے اللہ تعالیٰ نے غزبۂ بدر میں غزبۂ غنین میں فرشتے اتارے آپ کی خوشی کے لیے معراج کی سیر کرائی آپ کی خوشی کے لیے امتوں کے گنا معاف ہوں گے آپ کی خوشی کے لیے آپ کو حوض کوسر عطا ہوا آپ کی خوشی کے لیے امتوں کے نیکیوں کے پلڑے بھاری ہوں گے آپ کی خوشی کے لیے آپ کی امتی پل سے سلامتی سے گزریں گے جنگت میں داخل ہوں گے اللہ تعالی فرماتا ہے ولا سعف کوئی کربو کا, کا فتر اور بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے اور الا حضرت فرماتے ہیں تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلے بار گر سالت میں عرض کرتے ہیں آقا تو جو چاہے آقا کی چاہت ایسی ہے تو جو چاہے تو ابھی ہاتھوں ہاتھ فوراً تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلے کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا ہمارے اکالی فلاح السلام کی شان و عظمت کے کیا کہنے آپ کے مبارک ہاتھوں کا آپ کی مبارک گردن کا آپ کے سینئے پاک کا بھی قرآن میں ذکر ہے انشاءاللہ اللہ وہ اگلے سلسلے میں عرض کیا جائے گا اب میں آپ کو کچھ ٹیلی تھون کے بارے میں عرض کر دوں مدنی احتیاط مہم کے تعلق سے جامعت المدینہ اور مدرسۃ مدینہ جس میں قرآن کی روشنی پھیلائی جا رہی ہے حدیث کی روشنی پھیلائی جا رہی ہے عیم دین کو عام کیا جا رہا ہے تو اس کے لئے مدنی احتیاط مہم کی ترکیب کی گئی ٹیلیتون کی ایک یونٹ دس آزار روپے کا اور اللہ کے ولی نے امیر علیہ سنت نے دعا دی ہے انشاءاللہ دنیا خرط میں اس کا بھلا ہو جائے گا اللہ کے ولی کی دعا تو اللہ کے اولیاء کا اس طرح کے واقعات ہیں جنتی محل کا سودا انہوں نے وہ محل جنتی محل کے بدلے میں خرید لیا چار دینار کے بدلے میں چار چار دعائیں دے دیں یہاں امیر سنت جامعات و مدارس علم دین اور علم قرآن عام ہو جائے بچے قرآن پڑھیں بچیاں قرآن پڑے ان کے معاملات ہو جائیں ہمیں ٹیلی تھون کی ترغیب دلائی اور بڑے خوش نصیب ہیں جو اللہ کے میں خرچ کرتے ہیں آئیے میں آپ کو قرآن سناتا ہوں کہ خرچ کرنے سے اللہ تعالی خیرات کرنے سے مال کو بڑھاتا ہے سورہ بقرہ ارشاد ہوتا ہے یم حقروق اللہ ہلاک کرتا ہے سود کو اور بڑھاتا ہے خیرات کو اللہ خیرات کو بڑھاتا ہے جو اس کی راہ میں مال دیا جاتا ہے بصورت زکوٰۃ بصورت فطرہ بصورت قربانی بصورت غریبوں کی مدد جامعات کی مدد مدارس کی مدد مسجد کی مدد اس کے انظامات میں چلانے کے لیے مدد دین کے خادموں کی خدمت قاری صاحب کی خدمت دینی طلبا کی خدمت دین, کو چلانے، دین کا نظام چلانے کے لیے اپنا حصہ ڈالنا یہ خیرات ہے اور اللہ تعالی خیرات کو بڑھاتا ہے یعنی اس کو زیادہ کرتا ہے اس میں برکت دیتا ہے اور جو اس کی راہ میں مال خرچ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا اجر و ثواب دنیا میں بھی بڑھاتا ہے آخرت میں بھی بڑھاتا ہے اللہ میں توفیق دے ذمہ داران دعوت اسلامی اسلامی بھائی اسلامی, اسلامی بہنیں اور اہل محبت مدنی چینل کے ناظرین عشقان رسول عاشقہ نے میلا سب بڑھ چڑھ کر حصہ لیں کم از کم ایک یونٹ تو پرسنل دینا چاہیے اور احباب سے بھی اس کی ترکیب کرنی چاہیے اللہ میں عطا فرمائے آمین بجا ضلع صلی اللہ تعالی علیہ وسلم